ِ الحمد اللہ نحمد ہو ونستعین ہو ونستہ ہو فرو ونعودو باللہ ہی من شوری انفسینا وہ من سگی آتی آمالینا منیں یہدِ الللهہ فلا مضل الل و منیں يدلل فلاہ دی الل وشد واللہ الہ إل اللله وہد لا شریقل۔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 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفطه بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسل لی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی بسم الله الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون على النبی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 کما بار الحمد للہ آج انتیس دسمبر دو چوبیس کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 204 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج انشاء اللہ تعالی ہم سورت القحف کی آیت نمبر 27 سے آنورڈ اسٹارٹ لیں گے انشاءاللہ اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحیم کتاب ربک اور تلاوت کرو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں وہی کیا گیا کتاب میں سے قرآن حکیم بھی لوہ محفوظ جو ال کتاب ہے اس سے نازل ہوا ہے یہ مانا بھی درست ہے اور جتنا حصہ قرآن کا ابھی تک آپ کے پاس آیا ہے اس کو آپ تلاوت کریں تلاوت دو طریقے سے ہوتی ہے ایک ہے اس کی کیرات کرنا بار بار اسے پڑھنا اور تلاوت فالو کرنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے ورڈ یعنی اس کی پیروی کریں لا مبدل بات اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں ہے ولنگا جی دا مل دون ہی اور ہرگز تم اس کے سوا اپنا کوئی حمایتی نہیں پاؤ گے وسبر نفس کا میں ابا ہوں اور آپ اپنے آپ کو روک کر رکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں بل غداتی ولعاشی صبح اور شام یوریدون وجہ اور ان کی خواہش ہے اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنا یہاں پر جو اسحاب صفہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر لیا تھا دین سیکھنے کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے اور مسجد نبوی میں ہی ان کا ایک حصہ مخصوص تھا جہاں پر وہ بیٹھتے تھے گھر بار ان کے پاس کوئی نہیں تھا غربت تھی اور وہ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے تھے نبی الاسلام سے علم دین سیکھتے تھے یہ مسجد نبی شریف کا معاملہ تو بعد میں ہوا اس سے بھی پہلے مکہ شریف میں بھی جو کمیٹڈ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹیج تھے رات کے آخری پہر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کیام اللیل کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ ولی وسلم سے سن سن کر قرآن کو یاد کرتے تھے بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے ستر کے قریب صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قیام اللیل میں سن سن کے یاد کر لی تھی وہ بھی غریب اصحاب میں سے تھے مدینہ شریف میں وہ جا کے اصحاب صبح میں شامل ہو کے ابو دردا تھے ابو حریرا تھے یہ وہ سب لوگ ہیں جنہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا غربت بھی تھی بس دو وقت کی روٹی ان کو مل جاتی تھی وہ بھی اکثر اوقات نہیں ملتی تھی اور معاملات جو ہے وہ فاقے تک ہی جاتے تھے بخاری مسلم میں آتے ہے حضرت ابو حرا کہتے ہیں بعض اوقات میں بھوک کی شدت کی وجہ سے مسجد نوی میں بےوش ہو کر گر پڑتا تھا اور چلتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ پاؤں مار کے چیک کرتے تھے کہ اسے کوئی مرغی کا دورہ تو نہیں پڑا ہوا حالانکہ مجھ پہ ایک بھوک کی کیفیت ہوتی تھی اور دیکھے ہاتھ بھی نہیں تھے پھیلاتے کسی کے آگے کہ خود کوئی ترس کھائے اور کھلا دے تو غیرت کا بھی یہ لیول تھا تو اب یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں نے اللہ کے اسلام کی دعوت کو قبول کیا اور بغیر کسی غرض کے یا تو ہونا کہ دعوت قبول کرنے سے ان کے لیے دنیا کا مال میسر آ جائے اور ان کی زندگی پہلے سے زیادہ آسان ہو جائے نہیں پہلے سے زیادہ مشکل ہو گئی یہ جتنے ظلم ہوئے ہیں یہ سارے غریب اصحاب کے اوپر ہوتے تھے قبائلی سسٹم بڑا اسٹرانگ تھا جو امیر لوگ ہیں انہیں ان تکلیفوں سے نہیں گزرنا پڑا آپ کو نہیں ملے گا کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یا حضرت عثمان کو کسی نے اس طریقے سے مارا پیٹا ہو اکا دکا واقعات ملتے ہیں لیکن یہ جو معاملہ تھا کانٹینیوس پرسیکیوشن یہ صرف غریب طبقے کی ہوتی تھی غلاموں کی ہوتی تھی حضرت بلال کی ہوئی ہے سیدہ سمیہ کی سیدنا یاسر کی جو ابن یاسر کے ماں باپ تھے یہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا تھا باقی صورتحال نارمل تھی اب یہ لوگ جو تکلیفیں سہ رہے تھے دنیا میں ایک غربت کی زندگی گزار رہے تھے دین قبول کرنے کے بعد مزید مشکلات میں اضافہ ہو گیا تو ایسے لوگ ڈیزرونگ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پروٹوکول دیتے بنسبت ان لوگوں کے کہ جن کے پاس مال و دولت زیادہ تھا یا وہ لوگ جو صرف چسکے لینے کے لیے وہاں کے بیٹھتے تھے دعوت انہوں نے قبول کوئی نہیں کرنی ہوتی تھی ابن ام مختوم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو آبا ست نازل ہوئی وہ اس لیے ہوئی تھی نا کہ یہ جو کافر رائے ہیں اور آپ کی یہ خواہش تھی کہ یہ اگر قبیلے کے بڑے بڑے لوگ مسلمان ہو جائیں تو پورا قبیلہ چینج ہو جائے گا یعنی کوئی بھی دائی ہو اس کی اپروچ یہی ہوگی جو نبی الاسلام کی تھی یہ نیچرل ہے کہ اگر آپ قبائل کے سردار کو پروٹوکول دیں جو معاشرے کے اوپر اثر و رسوخ رکھتے ہیں انہیں آپ پروٹوکول دیں وہ چینج ہوں گے تو ان سے امپریس ہو کر یا ان کے جو انڈر لوگ ہیں وہ چینج ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کو تو اس سے غرض ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو تو پرواہی کوئی نہیں ہے ساری دنیا جنت میں چلی جائے یا ساری دنیا جہنم میں چلی جائے وہ اپنے قانون میں بالکل سٹیٹ فارورڈ ہے بے پرواہ ہے ابرے ام مختوم کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی کیا آپ ان کی طرف توجہ دیں وہ نبینا صحابی تھے جامعہ پورا واقعہ موجود ہے اور ان کو ہیں یہ تو سارے دنیا دار لوگ ہیں چسکے لینے کے لیے آئے ہیں بات کو بول کریں نہ کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا اکرام کیا کرتے تھے کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس سخت انداز میں گفتگو کی ہے قرآن میں پوری سورت نازل ہوئی تھی اور یہ صرف سور ابس نہیں پورے قرآن میں یہ موضوع پھیلا ہوا ہے اس میں سے ایک حصہ یہ سورت القاف میں بھی آ گیا کا پورے صبر کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے ان کے ساتھ مائنزین ربا ہوں ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے چاہے آپ کی طبیعت پر یہ گراں بھی ہو تب بھی آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح شام اور صرف اس کی رضا چاہتے ہیں اس کے چہرے کے دیدار کے خواہش مند ہیں یوری دونوں یہ محاورتن بھی بات ہو سکتی ہے اور حقیقتن بھی بات درست ہے کہ اللہ کے چہرہ اللہ کی زیارت کے لیے جنت میں اس کے دیدار کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں اب دیکھیں ساتھ وہ دوسری بات بھی آگی گئی ولا عنهم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آنکھیں ہیں ناڑ ان کر کسی دوسری طرح متوجہ نہ ہو یعنی آپ نے فل انی کو دینا ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طریقے سے گفتگو اور اگلے الفاظ تو اس سے بھی زیادہ سکتے ہے ظاہر ہے وہ خالق ہے اپنی مخلوق سے بات کر سکتا ہے اس انداز میں مقصد کوئی ناؤز بلّہ پیغمبر کو ڈیگریڈ کرنا نہیں ہے اس طرح کی گفتگو سے ان لوگوں کا حوصلہ بڑھانا ہے تاکہ ان لوگوں کو یقین آ جائے کہ ہم اگر غریب ہیں تو اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس قابل سمجھتا ہے کہ یہ غریب رہیں یہ تو اللہ کی تفریق ہے کسی کو دے کر آزمایا کسی سے لے کر آزمایا اس طرح کی آیات سے صحابہ اکرام یہ رز نکالتے تھے کہ ہم اللہ کی نظر میں کتنے اہم ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو حکم دے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان غریب اصحاب کے ساتھ اپنا وقت گزارنا ہے دین کے جو بھی دائی ہیں نا ان کو ان آیات سے پریکٹیکلی مورل لیسن حاصل کرنا چاہیے یہ ہو جاتا ہے اور میں یعنی تمام دینی جماعتوں میں اور مذہبی فارمز میں یہ ایک کمزوری دیکھتا ہوں کہ وہ امیر آدمی کو بڑے منصب والے آدمی کو بڑا پروٹوکال دیتے ہیں اور غریب آدمی کی کوئی عزت نہیں کرتے الٹا اسے ڈانٹ بھی دیتے ہیں ایون مسجد میں بھی آپ دیکھ لیں ایک غریب آدمی کا بچہ اگر مسجد میں ادم مچائے تو اس بچے کو بھی ماریں گے اس کے باپ کو بھی گالیاں نکالیں گے اور اگر کوئی امیر آدمی کا بچہ یہ کام کرے گا اسے پیار محبت سے سمجھائیں گے اسے کہیں گے بچے مسجد میں ایسا نہیں کرتے یہ ایٹیچیوڈ کا فرق آج تک موجود ہے اور یہاں دیکھیں کسی امام مسجد کسی خطیب کسی بزمی پیشوا کی بات نہیں ہو رہی ہے اللہ کے محبوب کی بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے بھی اس طریقے سے گفتگو کر رہے کہ آپ نے نگاہ اٹھا کر بھی ان کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف متوجہ نہیں ہونا توری د زینت الحات دنیا کیا تم دنیا کی زینت کی طرف متوجہ ہونا چاہتے ہو ولا تُطِع من اغ فلنا کل بہ اینڈ اور ہرگز تم نے ان کا کہنا نہیں ماننا کہ جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اللہ تعالیٰ اب ان لوگوں کی گمراہی کو اس اعتبار سے تقدیر کی طرف منصوب کر رہے کہ اللہ تعالی نے انہیں گمراہ کیا ہے لیکن اس کے ساتھ وہ چیز جڑی ہوئی ہے بس سبب اس کے کہ انہوں نے حق بات کو قبول نہیں کیا یہ اللہ کی طرف سے اب مور لگ چکی ہے کہ یہ حق بات قبول نہیں کریں گے یعنی وہ لوگ جو ان ساب کرام کو کمتر سمجھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کو بس ایک گفتگو کی حد تک سنتے ہیں اور حق بات قبول نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے دل ہم نے غافل کر دیے اپنی یاد سے وہ تبا ہوا ہو فروپا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے ایسا شخص اور اس کا کام حد سے گزر چکا ہے یعنی وہ ہدایت والا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو چکا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مور لگ چکی اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی یاد سے بھی غافل کر دیا اور حد سے گزرنے والا ہو گیا اب یہ ایک پرسنالٹی کی بات ہو رہی ہے کسی ایک بندے کی طرف اشارہ نہیں یعنی ایک ایٹیچیوڈ کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ اس ایٹیچیوڈ کے حامل ہیں نا ان کی طرف آپ نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھنا آپ نے اپنی نگاہوں کو ان اصحاب کے اوپر مرکوز کرنا ہے جو تن من دھن اپنے رب کے لیے وف کر چکے ہیں اور اس چیز کا خیال رکھنا یہ ایک دائی کے لیے سب سے مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ انسان بس اوقات اپنے آپ کو سمجھاتا بھی ہے کہ جی اس کو پروٹوکول دینے سے یہ فائدہ ہو جائے گا اب وہ دنیاوی اعتبار سے تو بات بالکل ٹھیک ہے فائدہ ہوتا بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اللہ تعالی کے نزدیک کرائٹیریا یہ نہیں ہے اللہ کے نزدیک کرائٹیریا یہ ہے کہ جو خود اپنا آپ پیش کرے آپ نے اس کو پروٹوکول دینا ہے اس کو آپ دیں دوسروں کو بھی دیں لیکن یہ نہیں ہے کہ اسے آپ کتے کی طرح ٹریٹ کریں اور جو امیر لوگ ہیں منصب والے لوگ ہیں انہیں آپ فل پروٹوکول دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی ایک دنیا آ ہیں اگر ایسا کر رہے ہیں اور یہ میں نے دیکھا ہے یہ ہر جگہ موجود ہے تبلیغی جماعت میں آپ چلے جائیں آپ دعوت اسلامی میں چلے جائیں اور جماعتوں میں چلے جائیں امیر لوگوں کا پروٹوکال ہی بالکل ڈفرنٹ ہوتا ہے میں نے کئی دفعہ اپنے پبلک سیشنز میں ذکر کیا کہ دو آٹھ کی بات ہے ہم ایک اہل حدیث کی مسجد میں اسلام آباد میں احتکاب بیٹھے بہت بڑی مسجد تھی اس میں سینکڑوں لوگ احتکاب بیٹھتے تھے اور کیام لیل سننے کے لیے پنڈی سے اسلام آباد سے لوگ وہاں جمع ہوتے تھے تقریباً میرا خیال ہے چار پانچ ہزار لوگ مرد عورت ملا کر وہاں پر کیم اللہ کرتے تھے بہت بڑا فکر ہے تو ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے امام صاحب کا جو مسلح ہے نا وہ پہلی صف میں ڈال دیا ویسے تو امام کا مسلح جو ہے محراب کے اندر ہوتا ہے نا پہلی صف میں مسلح ڈال دیا محراب سے پیچھے لے آئے میں نے کہا یار یہ تو اس صورت میں ہو کہ جب مسجد میں جگہ کو خالی رہ جاتی ہو مسجد کے باہر بھی لوگوں نے سفے بچھائی ہوئی ہوتی تھی تو یہ انہوں نے پوری صف کیوں ضائع کر دی ہے محراب کا کانسپٹ بھی یہی ہے کہ آپ نے ایک بندے کی جگہ بس رکھنی ہے تاکہ پہلی صف ضائع نہ ہو اس لیے محراب بنایا جاتا تھا تو وہ تو پہلی صف میں لے آئے عام حالت میں لے آئے تو ٹھیک ہے کہ مسجد میں سفید تین چار ہیں جس مسجد میں اتنے لوگ ہوں اور پھر بھی جگہ جو ہے وہ پوری نہ ہو اور لوگ سڑک کے اوپر سفے بچائے ہوئے ہوں اس میں اتنی بڑی صف جس میں دو ڈھائی سو لوگوں نے آنا ہے وہ آپ پوری ضائع کر دیں تو میں بڑا حیران ہوا ہم خیر چونکہ اتکاب بیٹھے ہوئے تھے تو پہلی صف میں بیٹھ گئے یعنی کہ اس دن وہ دوسری صف تھی پہلی صف میں انہوں نے مسالہ ڈالا ہوا تھا بڑی رانگی ہوئی کہ یہ مسئلہ کیا ہے جب جماعت کھڑی ہونے کا وقت آیا تو جماعت بھی کوئی پانچ چھ منٹ لیٹ ہو گئی پھر یوں لگا جیسے کہ وہ امام صاحب کسی کا انتظار کر رہے ہیں تھوڑی دیر بعد جو امام صاحب کا محراب تھا نا اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایڈجسٹنڈ دروازہ تھا وہ انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ امام اتنے لوگوں کو پھلانگنے کی بجائے نا باہر سے آئے تو امام صاحب وہاں سے آئے اپنے مسلے پہ کھڑے ہوئے اور اس کے بعد چند ایک ایسے لوگ داخل ہوئے کہ جنہوں نے کلف والے وہ سفید کرتے پہنے ہوئے تھے عجیب و غریب قسم کے آپ کو پتا ہے وہ جس طرح یہاں امیر لوگوں کا ایک سٹائل ہے کاٹن کے بالکل سفید سوٹ لگتا ہے کہ ابھی وہ سلوا کے تو پہن کے آئے ہیں جس طرح عید کے موقع پہ کبھی کبھار چلے جاتے ہیں پانچ چھ لوگ داخل ہوئے اور وہ آ کے امام صاحب کے دائیں بیٹھ گئے حالانکہ ان کو تو سب میں بیٹھنا چاہیے تھا سب میں تو جگہ ہی نہیں تھی جیسے ہی وہ بیٹھے امام صاحب نے مسلح اٹھایا اور سیدھا جا کے میں میں ڈالا اور وہ پہلی صاحب میں بیٹھ کے اور پھر ہم جو غریب غربے تھے ہم بھی پہلی صاحب میں بیٹھے بیسیکلی وہ سارا تماشا انہوں نے ان امیر لوگوں کو جو ان کے فائنینسر تھے اکوموڈیٹ کرنے کے لیے کیا ہوا تھا تو یہ پروٹوکول ہر جگہ چلتا ہے اگر آپ کا لباس اچھا نہیں ہے آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے آپ ذرا اچھا لباس پہن لیں تھوڑی مہنگی جوتی پہن لیں ایک دو انگریزی کے الفاظ بول دیں مفتی صاحب کا بھی کانفیڈینس لوز ہو جائے گا آپ ان سے طریقے سے بات کریں وہ بڑا اچھا پروٹوکال دیں گے اور اگر ایک بےچارا سیدھا سادہ بندہ جا کے مسئلہ پوچھے گا تو ان کے سر میں درد شروع ہو جائے گا یہ ایک نیچرل چیز ہے اور آج تک اسی طریقے سے معاملہ جاری ہے اس لیے میں بھی یہاں پہ اپنی اکیڈمی کے جو ٹیم ممبرس ہیں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی سب کو برابر کا پروٹوکال ملنا چاہیے یہ نہیں کہ آپ جو کے تعارف کرواتے ہیں جی ہم ڈاکٹرز ہیں انجینئرس ہیں پروفیسر ہیں یا فلاں ہیں یہاں سب برابر ہیں اللہ کے فضل سے چونکہ میں سب کو زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا تو میں کسی سے بھی نہیں ملتا سب تصویر کھنچواتے ہی ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں کوئی اسپیشل پروٹوکول نہیں ہے یا تو سب کو ملے یا کسی کو بھی نہ ملے چاہے کوئی برا مانتا ہے اس بات کا اور اس میں کوئی تکبر والی بات نہیں ہے میں ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی مجھے اپنی آخرت تباہ ہونے کا خدشہ ہے کہ میں کسی کو پروٹوکال دے کر ملوں اور خصوصاً امیر آدمی کو تو دینا تو سیدھا سیدھا تباہی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی غریب آدمی کو پروٹوکول دے کے اسٹرانگ روم میں ساتھ بٹھا لے اس کی تو گنجائش قرآن سے نکلتی ہے وہ اللہ تعالی کے نزدیک پریفریبل ہے لیکن کسی کو اس کے منصب کی وجہ سے پروٹوکول دینا کہ جی آپ اللہ تا سے ہمارے لیے اکیڈمی کھول لیں یہ کر لیں وہ کر لیں ایسا نہیں البتہ جہاں کہیں کوئی ریکارڈنگ کا معاملہ آتا ہے یعنی دعوت و تبلیغ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم ضروری سمجھتے ہیں کوئی ٹی وی چینل رابطہ کرتا ہے کہ جی ہم پروگرام کرنا چاہتے ہیں وہاں ہم اس ٹی وی چینل کو پروٹوکول نہیں دے رہے ہوتے ہیں دعوت کی بہتری کے لیے ایسا کر رہے ہوتے ہیں پروٹوکول والا معاملہ کوئی نہیں ہے بالکل کسی کے ساتھ نہ کبھی موبائل نمبر ایکسچینج کیا ہے موبائل تو یوز میں نہیں بس وہ فیملی کے لیے رکھا ہے کبھی ضرورت پڑ جائے استعمال کر لیا ادر کوئی نہیں اکیڈمی کا نمبر یہ ہے جس نے بھی رابطہ کرنا ہے اکیڈمی میں رابطہ کرے. تو پھر انسان اس طرح کے فطروں سے بچ جاتا ہے تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے بڑے بڑے دین دار لوگ اس معاملے میں کمزوری کا شکار ہے میں نے اس لیے اس کے اوپر زیادہ ٹائم لگایا کہ انسان کو خصوصاً جو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو اس چیز کے اوپر ایمفسائز کرنا چاہیے جو لوگ اس طرح کے بڑے لوگوں کو پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں ہم ان کے اوپر کوئی شریف اتواہ نہیں لگاتے لیکن ان سے یہ کہیں گے کہ اگر آپ ان کو پروٹوکول دے رہے ہیں تو غریبوں کو کم از کم اگر آپ اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے نا کم از کم کتے کی طرح ٹریٹمنٹ نہ ان کے ساتھ کریں ایکوموڈیٹ نہیں کر سکتے ایٹ لیسٹ مسکرا کے بات تو کر لیں آپ دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے سپیکر ہیں غریب آدمی سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے اور امیر آدمیوں کو پروٹوکول دیتے ہیں ان کے چالیسو میں اور تیزوں میں اور دسواں میں بھی پہنچ جاتے ہیں دعائیں کروانے کے لیے اور غریب آدمی قریب کوئی فوت ہو جائے اس کا جنازہ بڑھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے امیروں کے لیے دوسرے دوسرے شہروں کا سفر اختیار کر لیتے ہیں یہاں پتا چلتا ہے کہ یہ دینداری کی روش کو لے کے چل رہے ہیں یا دنیا کا پروٹوکال انجوائے کرنا چاہتے ہیں اور سب کچھ دنیا ہی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ ملتا من آمین اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس فطرے سے ہمیں محفوظ رکھے میر وقل حق کو مر رب بھی کم تم فرما ہو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے یعنی یہ قرآن آ اب آپ تمہارے پاس فمن شاہ افل <يُؤْمِن> تو جو چاہے وہ ایمان لے آئے ومن شاہ افل <يَكْفُر> اور جو چاہے وہ کفر کرے یہ نہ سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دونوں آپشن موجود ہیں آپ ایمان لیں تب بھی ٹھیک کفر کریں تب بھی ٹھیک نہیں یہ اس کانٹیکس میں بات نہیں ہو رہی یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ جملے کاٹنا شروع کریں تو قرآن کے آلموسٹ ہر صفحے پہ آپ کو ایسے جملے مل جائیں گے جن کو آپ کاٹ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات تو ادھوری ہوئی ہوئی ہے حالانکہ لٹریچر میں اسی طریقے سے بات ہوتی ہے جب پورے کانٹیکس میں بات چل رہی ہے اب لفظی ترجمہ تو یہی ہے کہ یہ قرآن آ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس جس کی مرضی ہے وہ ایمان قبول کرے جس کی مرضی ہے وہ کفر اختیار کرے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ کچھ ایمان لیں اور کچھ کافر ہو جائیں اللہ تو چاہتا ہے سارے ایمان لیں اس لیے تو اس نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا انا ہدعینا حسب اما شاہ کے رو اما کفورا ہم نے ہدایت کا راستہ دکھایا اب تمہاری مرضی ہے چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خان نہ کی یہ تمہیں اختیار دیا یہاں پہ اختیار کا ذکر ہے نہ کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ ہے کہ ٹھیک ہے آدھے لوگ اس طرف ہو جائیں آدھے اس طرف ہو جائیں آدھی اے ٹیم بن جائے اور آدھی بی ٹیم بن جائے ایسا نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کہہ ہے یہ کہ تمہاری چوائس ہے تم جنت کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو یا جہنم کا اسی لیے ساتھ آ گیا انتدنا لال مینا نارو ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے یعنی جو کفر کرے گا نا پھر اس کا انجام جہنم کی آگ ہے اللہ اجرنا مینندار آمین احاض بھیم سورا دیکھو اور وہ آگ اس طرح کی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی یعنی آگ کی گویا کے دیواریں ہیں جن کو توڑ کر آپ باہر نہیں نکل سکتے نہ اس کو آپ پھلانگ سکتے ہیں اور اگر وہ وہاں پر کوئی فریاد کریں گے نا یغ بیمار ان کا تو پھر ان کی فریاد رسی ہوگی کھولتے ہوئے پانی کے ذریعے ظاہر ہے جہنم کی آگ میں پیاس لگے گی اور وہ فریاد کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارا فریاد سنی تو جائے گی لیکن وہ کوئی پوزیٹو انداز میں نہیں کھولتے ہوئے پانی کے ساتھ ان کی فریاد سنی جائے گی کہ یہ لو پیاس لگی ہے یہ لو کھولتا ہوا پانی پیو لش وجوہ شروب مرتفقا اب وہ جو کھولتا ہوا پانی ہے وہ پیاس اتنی شدت کی ہوگی کہ ان کی مجبوری ہے کہ اسے پیئیں گے اور جب وہ پییں گے تو وہ ان کے چہروں کو جلا دے گی ولی آزب اللہ تعالی کیا ہی برا مشروب ہے وہ اور دوزخ کیا ہی بری رہنے کی جگہ ہے اللہ اجرنا من النار اب اس میں ایک ٹونٹ کا انداز بھی پایا جاتا ہے کہ فریاد تمہاری سنی جائے گی پکارو اللہ کو اللہ جواب دے گا پکاریں گے تو یہ نا کہ عذاب ختم کرو اللہ تعالیٰ ہے میں جواب دوں گا اور عذاب دوں گا یہ ہے اصل میں چیز جس کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ماں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے بالکل ہے لیکن باغیوں کے لیے نہیں ان کے لیے جو دعوت حق قبول کریں باغیوں کے لیے یہی کچھ ہے اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے ان الدین امنوا وعملوا آرمی بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک امال کیے ان لا نجر اح سنا تو بے شک ہم ایسے لوگوں کا اجر ضائع کرنے والے نہیں ہیں جنہوں نے اچھے امال کیے دونوں کا اللہ تعالی نے بتا دیا کہ جو باغی ہیں ان کا انجام جہنم کی آگ ہے اور جو اہل ایمان ہے ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے انہیں بدلہ ملے گا کیسا بدلہ ہوگا لم جن ان کے لیے ہیں ہمیشہ کے باغات تجری من تحتی مل انہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی یو ہے من اصاویر اس میں وہ سونے کے کنگن پہنا جائیں گے من منظب سونے کے کنگن دنیا میں سونا حرام ہے لیکن جنت کا انع ہے وہ البسون آیا بن خوب اور اور انہیں سبز رنگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے نرم اور باریک ریشم و استب اور موٹے ریشم کے بھی باریک ریشم کے بھی اور موٹے ریشم کے بھی سبز کپڑے پہنائے جائیں گے ظاہر دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے جو لوگ کرتا شلوار پہننے کے عادی ہے تو ململ مل کا جو کرتا ہے وہ باریک ہوتا ہے اور نیچے جو شلوار ہے وہ موٹی ہوتی ہے تو آخرت میں ریشم کا لباس ہوگا باریک بھی یعنی کرتے کے طور پر اور نیچے والا حصہ موٹے ریشم کا لیکن دنیا میں یہ ریشم مردوں کے لیے حرام ہے سوناوی حرام ہے لیکن جنت میں انعام ہے دنیا میں بہت سی حرام چیزیں ہیں جو آخرت میں انعام ملنی ہے دنیا میں حرام اس لیے ہے کہ ان سے بچنے کا انعام آخرت میں ملنے والا ہے دنیا میں اللہ نے ایک مثال بھی رکھ دی ہے روزوں کی شکل میں روزے کی حالت میں حلال کام بھی حرام ہو جاتے ہیں ورنہ تو روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا لیکن جب آپ افطار کرتے ہیں تو آپ پھر شربت بھی پی سکتے ہیں آپ کھجور بھی کھا سکتے ہیں اور وہ چیزیں جو آپ کے لیے وقتی طور پر حرام ہو گئی تھی وہ حلال ہو جاتی ہیں اسی طریقے سے یہ دنیا بھی ایک روزہ ہے جس کے افطار کی جگہ جنت ہے مشکل کام ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالی نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے اور دوزخ کو خوشنما چیزوں سے ڈھاپ رکھا ہے یعنی ہر وہ چیز جو خوشنما ہے اس کا انجام جہنم ہونے والا ہے اور ہر وہ چیز جو دشوار ہے اس دشواری کو عبور کر کے آپ جنت تک پہنچیں گے حلال اور حرام کا فرق کرنا یہ دشوار ہے اس کا انجام جنت ہے لیکن اگر حلال اور حرام کی پرواہ نہ کی جائے ہر طریقے سے جو مال حاصل ہوتا ہے وہ کوشش کی جائے اور حاصل کر لیا جائے سمگلنگ کے ذریعے نشاور چیزیں بیچ کر لوگ ہیروئن کا کاروبار کر کے کروڑپتی بن جاتے ہیں ایک تھوڑا سا رسک لینا ہے اس کے بعد موجے مارتے ہیں دنیا میں اس کی بجائے ان کو حلال طریقے سے ایک کمانا پڑے تو شاید پوری زندگی نہ کما سکے وہ ناگواری والا معاملہ ہے یہ جو ہے وہ آسان ہے راستہ لیکن اس کا انجام جہنم کی آگ ہے تو جنت کو اللہ تعالیٰ نے ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے ایون جو شریعت کی پابندیاں وہ بھی کتنی ناگواری والی ہیں سردیوں میں صبح گرم بسترے کو چھوڑ کر وضو کر کے نماز پڑھنا ہے یہ طبیعت کے اوپر ناگوار ہے گرمیوں میں اتنے لمبے روزے رکھنا طبیعت کے اوپر ناگوار ہے آنکھوں کی حفاظت کرنا زبان کی حفاظت کرنا ہاتھوں کی حفاظت کرنا یہ طبیعت کے اوپر ناگوار ہے اور اگر آپ شوطر بے مہار بن جائیں جو مرضی کریں من پسند زندگی گزاریں دنیا میں تو یہ آسان کام ہے جو دل کرتا ہے آپ کریں لیکن اس کا انجام جہنم ہونے والا ہے اس کا انجام جنت ہے یا تو یہ کروڑوں سال کی زندگی ہوتی نا تو پھر انسان کہتا کہ یار کتنا مشکل ہے وقت ہی نہیں پاس ہو رہا زندگی گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا اور کنفرم بھی نہیں کہ کتنی عمر لکھی بھی ہے آئے دن آپ کے سامنے جوان موتیں ہوتی رہتی ہیں میرے اپنے کئی کلاس فیلو اسکول کے کئی یونیورسٹی کے کب کے فوت ہو چکے میں ابھی نہیں کئی سالوں سے ہم زیدہ ہیں ابھی تک اللہ نے موقع دیا ہوا تو اللہ کا شکر ہے جو ٹائم اویلیبل ہے اسے آپ پوزیٹولی یوز کریں آج اگر کسی کو بتا دیا جائے نا کہ ایک ہفتے بعد تیری ڈیتھ ہو جانی ہے تو آپ دیکھیں اس کی زندگی کی کایا کلب ہو رہے گی حالانکہ ایک ہفتہ تو بہت دور ہے ایک لمحے کا نہیں پتا لیکن انسان امید کے اوپر یہ سارے معاملات چلاتے ہے اور ظاہر اللہ نہیں رکھا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو انسان یہ زندگی چھوڑ کر جنگلوں میں چلا جاتا اللہ تعالیٰ نے جینے کی خواہش رکھی ہے دنیا میں جو حلال چیزیں ہیں ان میں بھی ایسی اٹریکشن رکھی ہے کہ انسان جیتا ہے ان کے لیے اپنے رشتوں کے لیے اپنی اولاد کے لیے ماں باپ کے لیے اپنے خاندان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہے ایک بانڈ رکھ دیا ہوا ہے ایک نہیں کئی ایک بانڈ رکھے میں انسان اپنی جان کو بچانے کی بھی کوشش کرتا ہے بیمار ہوتا ہے تو صحتیاب ہونے کی کوشش کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور نہ صرف رکھا ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمایا کہ ایسا ہی کرنا ہے آپ نے یہی آپ کا امتحان ہے آپ نے کمرے امتحان چھوڑ کر نہیں بھاگنا اسی میں رہنا ہے اس کو فیس کرنا ہے بیوی بچوں کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کو ماں باپ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کو اولاد کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کو برداشت کرنا ہے دوستوں کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کو اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالی کے حکم کے پابند رہیں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں حلال اور حرام کی تمیز کریں تو انشاءاللہ تعالی آخرت میں انعم ہے اور وہاں پر پھر اس قسم کی پابندیاں بھی نہیں ہیں دیکھ لیں سونا اور ریشم جو دنیا میں مرد کے لیے حرام ہے وہ انعام ملنے والا ہے اور سبز کپڑے اس سے پتا چلا کہ سبز اللہ تعالی کا پسندیدہ لباس ہے اس لیے دنیا میں گرینری اللہ نے رکھی ہے ابودو ترمزی میں حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز رنگ کی تاہم مند بھی اور چادر بھی استعمال فرمائیے جس طرح احرام کا لباس ہوتا ہے نا یہ نبی اسلام کا عمی لباس تھا کبھی کبھار آپ کرتا بھی استعمال فرماتے تھے تحمد کے اوپر اور کبھی چادر تو سبز رنگ کے کپڑے پہننا بھی سنت ہے چونکہ سنت ہے لہٰذا اسی کانٹیکسٹ میں اگر کوئی پگڑی بھی سبز رنگ کی باندھتا ہے تو شری اعتبار سے وہ بھی جائز ہے کیونکہ لباس کا کلر جب سب ثابت ہو گیا تو وہ پگڑی بھی ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ باریک ریشم کا لباس اور موٹا بھی وہ پہنیں گے متقین علی الارائک اور وہاں وہ تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جس دنیا میں بادشاہ اپنے تخت کے اوپر تکیے لگا کے بیٹھتا ہے یہ جنت میں اللہ تبارک وطالعہ ہر اس شخص کو منصب دے گا جو جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ہاں وہ دنیا میں غریب تھا نعم الثواب کیا ہی اچھا ثواب ہے وہ حسنت اور کیا ہی جنت میں اچھی یہ آرام کی جگہ ہے اللہم جانا منہم آمین اللہ انس الک جنت الفردوس میں صدیقین والصدیقین و والصالحین آمین لین جی اب ایک بڑا رکت انگیز واقعہ آنے جا رہے سورت الکف کی آیت نمبر 32 سے سے ورڈ آیت نمبر 44 تک سورت القف کے سٹارٹ میں میں نے بتایا تھا کہ سورت القف کا مرکزی ٹاپک دنیا کی زندگی کی زینت کی مزمت ہے اس حوالے سے کہ یہ آپ کے اوپر حاوی نہ ہو ویسے تو وہ ضرورت ہے جس طرح کے کشتی پانی پہ چلتی ہے پانی کشتی کی ضرورت ہے لیکن وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب گئی اس طرح دنیا کو اپنے اوپر حاوی کرنا اس کا انجام تباہی ہے اور دنیا میں اگر اللہ تعالی نے کسی کو غریب رکھا ہے تو اس کی ازمائش کے لیے رکھا ہے اور اگر کسی کو بہت زیادہ دولت دی ہے تو اس کی بھی ازمائش ہے کہ وہ غریبوں پر خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا اس کانٹیکسٹ میں ایک بڑا رکت انگیز واقعہ اور یہ ایک سچا واقعہ ہے اگلی امتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے بیان کیا ہے مسل رجول اور ان کے سامنے دو مردوں کا حال بیان کرو جلی احادی ہی ان دونوں میں سے ایک کے لیے ہم نے دو باغ بنا دیئے تھے من آناب انگوروں کے وففنا ہوما بن اور ان کو ڈھانپا ہوا تھا کھجوروں کے درختوں نے کیونکہ آپ کو پتا یہ جو انگوروں کی بیل ہوتی ہے نا یہ بڑی نرم و نازک ہوتی ہے اگر تیز آندھی چلے گی تو وہ تباہ ہو جائے گی اس کی حفاظت کے لیے اس کا جو باغ تھا اس کے ارد گرد کھجوروں کے درخت تھے تاکہ تیز ہوا بھی چلے تو حفاظت ہو اور کھجوروں سے نفع بھی حاصل کریں اس وقت لوگوں کی ٹوٹل کائنات یہی ہوتی تھی ہم جس ایرا میں پیدا ہوئے ہیں نا ہماری بیسک نیٹ جو ہیں وہ ذرا ڈفرینٹ نظر آ رہی ہیں دو کی روٹی تو آلموسٹ اس وقت ایشو نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جو بہت زیادہ غریب ہیں مسئلہ اس وقت بجلی کا بل دینا ہے مسئلہ انٹرنیٹ کے کنیکشن کا بل دینا ہے گیس کا بل دینا ہے اپنے اسٹیٹس کو اپلفٹ رکھنا ہے اچھی سواری یہ سارے معاملات پہلے نہیں تھے پہلے یہ تھا کہ جتنی آپ کے پاس زمین ہے اس پہ آپ اگائیں اور اس میں سے گندم حاصل کریں اور دو وقت کی اپنی روٹی پوری کریں کنویں سے پانی بھر لیں اور اپنا ٹائم پاس کریں اور سواری بھی جانوروں کی شکل میں موجود ہے بھیڑ بکریوں کی شکل میں آپ ان کی خدمت کریں ان سے دودھ حاصل کر لیں اونٹ رکھا ہوتا تھا گدا رکھا ہوا ہوتا تھا سواری کے لیے گھوڑا رکھا ہوتا تھا اس کی بھی خدمت کرنی پڑتی تھی اس کی خوراک بھی اسی زمین سے آتی تھی یہ ٹوٹل کائنات تھی اس لیے شاید آج یہ والی مثال سمجھنا تھوڑا مشکل ہو اگر آپ پیچھے چلیں تو یہی کچھ تھا اس زمانے میں اگر کسی کے پاس انگوروں کا باغ ہے جس سے وہ فروٹ حاصل کر کے اپنی گزر بسر کر سکتا ہے اور اس کو بیچ کر اور چیزیں لے سکتا ہے باٹر سسٹم کے تحت انگور دے کر اناج لے لے تو یہ ایک نیچرل چیز تھی ظاہر وہ خود تو انگور نہیں اگاتا تھوڑی سی محنت کرنی تھی زمین میں ایک دانہ بویا جاتا ہے اتنی بڑی بیل بن جاتی ہے اسی طریقے سے ایک بی لگایا جاتا ہے اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے کھجور کا خود تو کچھ نہیں کرنا پڑتا نیچرل اریگیشن بھی ہوتی ہے اس میں بھی ذکر آ جائے گا نیچرل اریگیشن کا تو باغ ہے اس میں یہ انگور بھی لگے ہوئے ہیں ارد گرد کھجوروں کے درخت ہیں اس کی حفاظت کے لیے اور اس میں کھیتی بھی ہے وہ ہف نہ بھی اور ارد گرد کھجوروں نے ڈھانپ لیا ہے اس باغ کو وہ جاننا بئی نہ اور ان کے درمیان کھیتی بھی ہے کھیتی یعنی الگ سے کوئی گندم بھی اگی ہوئی ہے یا وہ انگوروں کا باغ وہ تو موجود ہے آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں جب یہ فروٹ کے درخت لگائے جاتے ہیں تو تھوڑے فاصلے پر لگائے جاتے ہیں اور بیچ میں اور کھیتی بھی اگا لی جاتی ہے کل تل آتت اور یہ دونوں باغ اپنا پورا پورا پھل دیتے ہیں ولم تغم من اور اس میں کچھ بھی کمی نہیں ہوتی یعنی یہ کوئی مریض قسم کے پودے نہیں ہیں بلکہ فروٹ لگتا ہے ان کے اوپر و فجر نہ نہ اور ان دونوں کے درمیان ہم نے نہر بھی بہا دی تھی یعنی پانی کے لیے بھی کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی اگر نیچرل اریگیشن نہ بھی ہو اس حوالے سے کہ بارش نازل ہو رہی ہے کہ نہیں لیکن چشمہ رواں ہے پانی بھی اس کھیتی کو لگ جاتا ہے وکان الحمر اور وہ پھل رکھتا ہے اس کا ظاہرہ مالک ہے اس کا اس کے پاس یہ سارے ریسورسز موجود ہیں یہ ایک بندے کا ذکر ہو رہا ہے فقال علی تو اس امیر شخص نے اس زمانے کا یہی امیر ہے اس کے پاس سارے ریسورسز ہیں اس نے اپنے ایک دوست سے ساتھی سے کہا وہوا یو <وِروح> ہا وہ اس کے ساتھ گپ شپ کر رہا تھا اور ظاہر ہے کہ یہ امیر لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے یہ غریبوں کے ساتھ اگر بات بھی کرتے ہیں تو انہیں یہ اپنا غلام سمجھتے ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے ان کا لہجہ اور تکبر کسی بڑے لیول کے اوپر ہوتا ہے اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں وہ اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے انا اکثر مال کہ دیکھو میں مال کے اعتبار سے بھی زیادہ ہوں اور میرے پاس لوگ بھی زیادہ ہیں اولاد بھی ہوگی اس کی یا اس کے ملازم بھی ہوں گے اس کا وہ روپ ڈال رہا تھا کہ دیکھو مجھے اتنا سب کچھ ملا ہوا ہے وہ دخلا جن وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ وہ ہوا ولیم الفسی کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا یعنی تکبر کے جملے بولنا ہی اپنی جان پہ ظلم کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکتا تو اس نے کہا ماں تبھی دہ ہی ابادا مجھے تو نہیں لگتا کہ کبھی یہ نعمتیں ختم ہو سکتی ہیں یہ اتنی بہترین سسٹم ہے میں نے اتنی اس کی مینجمنٹ کی ہوئی ہے جس قسم کا میں نے یہ باغ اسٹیبلش کیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی ختم ہو سکتا ہے درخت بھی ہے پوری حفاظت ہے بیل ہے سارے معاملات بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں اور نیچرل اریگیشن ہے یہ پانی بھی ختم نہیں ہو سکتا مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ کبھی ختم ہو سکتا ہے وَمَا أَذُنُّ اور مجھے نہیں لگتا کہ قیامت بھی کوئی قائم ہو یہ اس اعتبار سے بھی وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ختم ہو جائے اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آخرت کے دن کا قائل نہ ہو لیکن خدا کو وہ مانتا تھا اس طرح کا کافر نہیں تھا کہ وہ خدا کو نہ مانتا ہو یہ نبی اسلام کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو اللہ کو مانتے تھے یوم آخرت کو نہیں مانتے تھے تو یہ بھی اسی قسم کا انسان ہے وَلَا اِر اور اگر میں واپس لٹایا بھی گیا الا ربی اپنے رب کی طرف یعنی مرنے کے بعد کوئی زندگی اگر ہے تو منہا من مُنْقَلَبًا تو ضرور وہاں بھی اس سے بہتر مجھے نیب البدل ملے گا مطلب مجھے اللہ تعالیٰ نے آخر کچھ دیکھا ہے نا تو سب کچھ نوازا جس اللہ نے دنیا میں مجھے اتنا امیر رکھا اور تجھے رکھا غریب تو آخرت میں بھی اگر میں لٹایا گیا تو وہاں بھی مجھے اللہ تعالیٰ امیر ہی رکھے گا تجھے اسی طریقے سے غریب ہی مارے گا یہ اس کی سوچ تھی کہ میرے اندر کچھ اللہ نے دیکھا اللہ کے تمہارے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ نہیں رکھا ہوا ہے. اور جس کو تم ٹونٹ کروارے رہے ہو اس کو اس حال میں رکھا ہے تو اللہ نے رکھا ہے تو اس نے کہا اگر میں لٹایا گیا نا تو وہاں بھی ستے خیریں ہوں گی میرے لیے اول الح اب اتنی ساری باتیں سننے کے بعد اب غریب کی باری آئی ہے اس نے کہا اتنی تو نے مجھے سنا لی ہے تو اب میری بھی بات سن اس نے پھر اپنے اس ساتھی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اکفر تل لذیق کیا رب کا کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا رب کا کفر تو کوئی نہیں کیا اس نے بظاہر اس نے یہ تو نہیں کہا میں رب کو نہیں مانتا لیکن آخرت کے دن کو نہ ماننا یہ رب کا ہی کفر ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا الٹا اس کی بنیاد کے اوپر کسی غریب کو ٹانٹ کرنا یہ بھی کفرانے نعمت ہے اس اللہ کا کفر کر رہے تو جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا فم نتفا اور پھر نتفا سے فم سووا کا رجولہ اور اس کے بعد تجھے ٹھیک مرد بنا دیا انسان کی پیدائش کا ذریعہ جو نتفا ہے جو منی کا کترا ہے اس کی خوراک بھی تو اسی زمین سے آتی ہے تو گویا کے جس طرح ایک بیچ زمین میں بویا جائے ایک درخت نکلتا ہے کھیتی اگتی ہے انسان بھی اسی زمین سے اگایا گیا لا کن اللہ ہبی لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہے میرا رب ولا اشریک و بربی احدا اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا پھر اس نے مزید نصیحت کی اسی امیر آدمی کو ولا اخلتا جن تک تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا کل تماشا اللہ تو, تو کہتا کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا بجائے اس کے کہ میں یہ اور میں یہ تجھے تو کہنا چاہیے تھا کہ یہ اللہ نے جو چاہا مجھے عطا کیا لا قوتا اللہ بلا کچھ زور نہیں کسی کا سوائے اس اللہ کے جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا تھا کہ اس صورت کے اندر الحمدللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ اور اللہ ان الا اللہ اور اللہ باللہ یہ چار کلمات جو ہم مسلمانوں کی ٹریڈیشن میں بولتے ہیں وہ ایک ایک کر کے آئیں گے یہ دیکھ لیں یہ دو الفاظ تو یہاں پہ آ ماشاءاللہ لا اللہ الا اوتا اللہ حدیث میں لا قوت اللہ بلّہ آیا کہ نہیں ہے ہمت نیکی کرنے کی اور نہ قوت ہے گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے یہاں پر آیا لا قوت اللہ باللہ لا ہلا ہو یا لاقوتا ایک ہی مانو میں جس طرح اردو میں بھی ہم خوش و خرم استعمال کرتے ہیں ایک جوڑا ہے خرم بھی خوشی کے ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے اور خوشی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اس طرح کئی ایک الفاظ حسین و جمیل جمیل بھی آپ خوبصورتی کو کہتے ہیں حسین بھی کہتے ہیں تو یہ جوڑے کے طور پر ہے تیرا کام تھا کہ تُو جب اس باغ میں داخل ہوا تجھے تو کہنا چاہیے تھا ماشاء اللہ, اللہ باللہ یہ اپنی عادت بنائے کہ آپ بھی جب اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں ماں شاء اللہ پڑھے الحمد میری تو سالہ سال سے یہ روٹین ہے گھر میں بھی داخل ہوں بچوں کو دیکھوں ماں باپ کو دیکھوں بیوی کو دیکھوں میں تو گھر انٹر ہوتے ہی پڑھتا ہوں لاہو بتا اللہ ما شاء اللہ یہ اپنی روٹین بنائے روزانہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ رات کو اپنے گھر کے بستر پہ لیٹے ہوئے کسی ہاسپٹل کے بیڈ روم میں نہیں ہے خا ہاں وہ ایئر کنڈیشن ہی کیوں نہ ہو مجھے تو باذکات اپنی بیوی کی وجہ سے ہاسپٹل میں کچھ دن گزرنے کچھ دن گزارنے پڑے اپنے والد صاحب کی وجہ سے بھی ایک دفعہ ایک رات گزارنی پڑی تو وہ ایک رات جو ہے وہ کئی سالوں کے اوپر بھاری ہوتی ہے ٹینشن الگ سے پریشانی الگ سے اور نیند بھی نہیں آتی تو انسان رات کو اگر اپنے بستر پہ سو رہا نا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ میں کوئی ایک ہلکی نعمت کے طور پہ بات نہیں کر رہا کہ یہ بھی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے تو گھر میں انٹر ہو ماشاء اللہ پڑے جو اللہ نے چاہا لا قوت اللہ بلّہ کوئی زور نہیں ہمارا سوائے اس اللہ کے یہ سب کچھ اس نے دیا ہوا تو وہ کہنے لگا کہ ت نے بھی اپنے باغ میں داخل ہو کے یہ پڑھنا تھا نا ان طوری اناق من کا مال اولادا اور یہ جو ت نے مجھے اس بات کا تانا دیا نا کہ میں مال اور اولاد میں تٹ سے کم ہوں جو اولاد والا معاملہ ہے وہ آپ کو پتا چل گیا جو میں نے پیچھے ذکر کیا تھا یا تو اس کے ملازم ہے یا اس کی اپنی اولاد ہے جس کے اوپر وہ فخر کر رہا ہے قبائلی سسٹم میں بیٹوں کا زیادہ ہونا یہ بھی ایک طاقت کی نشانی تھا تو وہ غریب آدمی کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے دنیا میں مال نہیں ملا نا اس کا تو نے مجھے تانا دیا اور اولاد کا فاسا رب بھی تو قریب ہے کہ میرا رب این خیرم من رنتک ریب ہے میرا رب مجھے عطا کر دے تیرے اس باغ سے بہتر باغ اس دنیا میں اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو کرے گئی اب اگلی جو بات ہے نا یہ اس کے دل سے آ نکلی ہے یہ ہے کہ آپ نے مظلوم کی آ سے بچنا ہے جس کو آپ نے ٹونٹ کیا اس سے باتیں سنائی اب اگلا جملہ اس کی زبان سے نکلا ایک سمجھ لیں بدوائیہ جملہ کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ دے دے یور سیلاس بانسما اور تیرے باغ پر آسمان سے کوئی بجلی گر پڑے جس کے اوپر تو بڑا اکڑ رہنا کہ مجھے اللہ نے یہ باغ دیا ہے دیکھ اتنا کچھ ہے میرے پاس اس کے اوپر یہ اکڑ رہنا تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تعالی بجلی پھینکے اور تیرا سارا باغ جل جائے فتس با سعیدا اور پھر وہ بالکل چٹیل میدان بن جائے صبح تو آئے اپنے باغ میں تو وہاں تجھے کچھ بھی نظر نہ آئے او یوس باغ غور یا اللہ تعالی یہ پانی لے جائے پانی بھی خشک ہو سکتا ہے یہ بھی پاسبلٹی ہے واٹر ٹیبل نیچے چلے جائے یا جو ندی بہ رہی ہے پیچھے گلیشیئرس کا رشتہ ٹوٹ جائے اس سال برباری نہ ہو بارشے نہ ہو ختم سب کچھ فلن تس تہو تو تو پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے پھر تو زمین سے بھی پانی نکالنا چاہے تو نہ نکال سکے اتنا نیچے چلے جائے پانی اب یہ تو اس نے بات کی اللہ نے سن لی پتہ نہیں کس درد دل سے اس نے بات رکھی تھی وہ قبول ہوگی سماری تو اس کے پھل گھیر لیے گئے اللہ تعالی کی طرف سے فی الفیح تو صبح کے وقت وہ پھر ہاتھ ملتا رہ گیا کہ جو اس نے لاگت اس کے اوپر کی تھی وہ سب کی سب جاتی رہی وہ روشی ہا اور پھر وہ سارے کا سارا باغ جو ہے وہ تلپٹ ہو گیا الٹا گیا وہ یقول پھر اس نے کہا یا لئی ہائے افسوس لم اشرک بے ربی آہدا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا حالانکہ اس نے کوئی وہ والا شرک نہیں کیا بتوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے بت پرستی کا تو ذکر ہی نہیں دنیا پرستی کا ذکر ہے جو میں نے کہا تھا نا اس کا مرضی ٹاپک ہے دنیا کی محبت یہ بھی ایک شرک ہے میں نے اپنے رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا ہوتا لم تک اللہ فی اتوئن سور اور اس کے پاس کوئی ایسی جماعت بھی نہیں تھی کہ جو اللہ کے مقابلے پر اس کی کوئی مدد کر سکتی وما کا نہ اور نہ وہ خود اس قابل تھا کہ وہ بدلہ لے سکتا اللہ سے کون بدلہ لے سکتا ہے اب اللہ تعالی نے اس سے جو مورل لیسن حاصل ہوا ہے نا اس کا ذکر کیا ہونا کل ولاح اس سے یہ مورل لیسن حاصل ہوا کہ اختیار تو سارے کا سارا اس سچے اللہ کا ہے ہوا خیر الاب ہوا خیر ان اور اس کا ثواب بھی سب سے بہتر ہے اور اسے ماننے کا اینڈ انجام اجر بھی سب سے بہتر ہے یعنی اس سٹوری سے مورل لیسن یہ نکلا جس وہ بچپن میں بھی اسٹوریاں پڑھتے تھے نا اور اینڈ پہ بتایا جاتا تھا کہ لالچ بری بلا ہے ٹھیک ہے نا وہ جو ایک کتے والا واقعہ تھا کہ وہ اپنے ہی عکس دیکھ رہا ہوتا ہے پانی میں اور اس کی لالچ میں وہ اس کے منہ میں جو ہڈی ہوتی ہے وہ بھی جاتی رہتی ہے یہاں پہ بھی اس پورے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا کنکلوژ کیا کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ سچی بادشاہی اللہ کی ہے اسی کا اختیار ہے اگر کسی کو کچھ ملا ہے تو اس پر اترائے نہ اور اگر کسی کو کچھ نہیں ملا تو اس کے اوپر غم نہ کھائے جیتا وہ جو آخرت میں جیت گیا اور ہارا وہ جو آخرت کے دن میں ہارا اصل چیز یہ ہے اب دیکھ لیں یہ جو واقعہ ہے درس عبرت اس سے حاصل کرنا چاہیے ان لوگوں کو خصوصاً جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی منصب دیا ہے مال و دولت دی ہے کہ وہ لوگوں کو حکین نہ جانے اور نہ ان کے اوپر کوئی اپنا روپ ڈالنے کی کوشش کرے اللہ تبارک مطالعہ نے اگر آپ کو کوئی منصب عطا کیا ہے تو یہ آپ کی ازمائش ہے کہ آپ اس کی وجہ سے تکبر میں تو مبتلا نہیں ہو جاتے تو آپ بار بار اپنا انالس کرتے رہے اور صرف یہ نہیں ہے کہ اپنا انالیس کریں گے آپ کے کردار سے وہ چیز جھلکنی بھی چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ کی زبان ہر وقت دوسروں کو کاٹتی رہے تکبر کا پیکر بنے ہوئے اور آپ کہہ کہ کے جی میرے دل کے اندر آرزی موجود ہے نہیں اس طرح نہیں باقی آپ اچھا لباس پہنیں کوئی مسئلہ نہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وی وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا تو صحابہ کرام نے کہا بسا اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا لباس اچھا ہو ہماری جوتیاں اچھی ہوں کیا یہ بھی تکبر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ والی وسلم نے فرمایا اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو دل گواہی دے کہ یہ حق بات ہے پھر بھی اسے قبول نہ کرو تو یہ تم نے تکبر کیا اور دوسروں کو حقیر جانو اچھا لباس پہننا کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس کی بنیاد کے اوپر کسی کو کم تر سمجھنا یہ ہے اصل میں تکبر خود جتنا مرضی مہنگا لباس پہنے یہ تکبر اللہ نے توڑا ہے ہم لوگ ویسے بڑا لائٹ لیتے ہیں ایک چیز کو وہ نماز میں صف بندی کرنا ہے ہم اسے نارمل سمجھتے ہیں کیونکہ ہم نے بچپن سے یہ دیکھا ہے نا لیکن اگر آپ نان مسلمس کی نظر سے دیکھیں ان کے لیے بڑی اٹریکٹو چیز ہے جو نیو مسلم ہوتے ہیں کالوں کو بھی مشکل چالیس پچاس سال پہلے امریکہ میں ووٹ ڈالنے کا حق ملا اور ابھی تک ریسزم موجود ہے کافی حد تک انہوں نے دبا لیا لیکن چالیس پچاس سال پہلے تک تو ان کو ووٹ ڈالنے کا بھی حق نہیں تھا ووٹ ڈالنے کا حق نہیں تھا کالے اور سفید کا فرق کرتے تھے ان کی آبادیاں الگ ہوتی تھیں ٹرین میں بیٹھ تو ان کی سیٹیں الگ ہوتی تھی وہ ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہی نہیں تھے ساؤتھ افریقہ میں یہی کچھ ہو رہا تھا امریکہ یورپ میں بھی تھا یہ تو انہوں نے پھر ولڈ وار ٹو کے بعد اتنا خون جب دیکھا تو انہوں نے لرن کیا اور ان کے اندر وہ ایک بیسک ہیومن رائٹس اور وہ ویلوز پیدا ہوئی ہیں ادروائز یہ اسی طریقے سے کرتے تھے ریسیزم ان کے اندر موجود تھا لیکن مسلمان آپ دیکھ لیں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ ہم مسجد میں کھڑے ہیں تو ہمارے دائیں بائیں کون کھڑا ہے اسٹیٹس کا بھی کوئی پروانی ہوتا اور ایک امیر آدمی اگر پہلی سب میں بیٹھا ہوا ہے اور جماعت کھڑی ہونے لگی ہے پیچھے سے ایک ریڑی باندھ آ کے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے نہ امیر فیل کرتا ہے کہ یہ کدھر آ کے کھڑا ہو گیا اور نہ غریب ڈر رہا ہوتا ہے کہ میں امیر کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہوں ان کو ادم مسجد میں سب برابر ہے ٹھیک ہے یہ اتنی بڑی چیز ہے اگر آپ اس کو غور سے تفکر کریں یہ گورے تو پریشان ہوئے نا جب مسلمان ہوئے کہ یار فورک کی کوئی نہیں اور حاج میں گئے ہیں تو اور پریشان ہے کہ یور ہے اس نے بھی وہ دو کفن والی چادریں پہنی ہوئی ہیں اور ایک گریب آدمی ہے اس نے بھی وہی پہنی ہے وہ بھی اسی طریقے سے اور اگر اس سے کسی کو کوئی بھیڑ میں دھک لگ گیا تو وہ بھی اس کو سوری بول رہا ہے اور وہ بھی سوری بول رہا ہے ان کے لیے تو سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے اب جس کو خدا کا تعارف ہے اسے تو پتا ہے کہ خدا کے نزدیک تو یہ اسٹیٹس کو فرق نہیں ہے ان اکرم عند اللہ خا اللہ کے نزدیک تو وہ عزت والا ہے جو پرہیزگاری کرنے والا ہے باقی تو اللہ تعالی نے انسان کو ایسے ہی رکھا ہے کسی کو امیر بنایا کسی کو غریب بنایا کسی کو سفید کسی کو سیاہ بنایا سورہ الحجرات نے فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ تمہاری پہچان ہو باقی تو تقویٰ ہے بنیاد اور مسند احمد میں جو حضرت البدا کا خطبہ ہے کہ تم آدم کی اولاد ہو آدم مٹی سے بنائے گئے تھے تم بھی مٹی سے بنائے گئے ہو کسی گہرے کو کالے پر کسی گوھرے کو گہرے پر کوئی فوقیت نہیں مگر تکوے کی بنیاد کے اوپر تو یہ آٹزی والا معاملہ الحمدللہ ہمارے ڈی این اے میں شامل ہے اس حوالے سے الحمد اللہ تعالی ہمیں آٹزی نصیب فرمائے اور قیامت کے دن اپنے نیک لوگوں کے ساتھ محشور فرمائے سبحانك اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرك و الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ